شہید اسلام ڈاٹ کام و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب تعلق پہلے متعلم کا بیان تھا اب کس کا بیان ہے نصاب تعلیم کا بیان ہے چاہیے جی اچھا اور انسان کی علت سوریا کے بعد کس کا بیان علت بادیا کا بیان ہے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 یہ نصاب تعلیم ہے انسان کے لیے اقرا بسب رب کلزی اللہ اے انسان اللہ کا قرآن پڑھ اس کا شان نزول تو واضح ہے نا کہ میرے حضرت راہ کے متلاشی تھے کہاں بیٹھے تھے غار حرا کے اندر کہ اچانک جبریل آ گیا اس نے عرض کیا اقرا یا محمد آپ نے فرمایا ماہ نب کارین تو جبریل نے ایک دفعہ دبایا دوسرے دفعہ دبایا تیسرے دفعہ جب دبایا نا تو ایک اثر پڑا اگر اللہ نے جبریل کو بھیجا آپ کا انشراح صدر ہو گیا جبریل آگے پڑھتے گئے آپ نے پڑھا یہ صورت نازل ہوئی اتنے تک اللہ مال انسان معلوم یالم دیکھ رہے ہو بس یہی اقرا سے معلم یا تک یہی ابتدائی آتے ہیں جو غار ہرا کے اندر اتری تھیں ایک جی اقرا القرآن لکھو ترغیب القرآن ہے اقراء القرآن اے محمد کریم پڑھ تو قرآن کو ساتھ نام رب اپنے کے اللہ زی خلق جس نے پیدا کیا ہر چیز کو انعام نہ برے پڑھ تو قرآن کو ساتھ نام رب اپنے کے بسم اللہ کے ساتھ جس نے پیدا کیا ہر چیز کو انعام نہ خالق الانسان من انسانگ اب تخصیص ہے ہر چیز کا خالق اللہ اور خاص کر انسان کا پیدا کیا انسان کو الگ سے الگ کس کو کہتے دیں جی خون کا لوتھڑا یہ نتو بات اقرا رب و کل اکرم دوسرا اکرا بر طاقید ہے پڑھ تو اور رب تیرا بڑا کریم ہے اللہ زی المب الکلم یہ نام نمبر کتنی ہے جی دو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 تمہیں بھی قلم کے ساتھ لکھنا چاہیے یہ مشک کرو ایسمجھ اہل قلم بنو قلم کی شان ہے اللہ نے قلم کے ساتھ بھی سکھایا اور آگے انعام نمبر تین ہے الم الانسان معالم یالم دوسرا انعام کیا تعلیم بال قلم تیسرا انعام کہ سکھایا انسان کو جو کچھ نہ جانتا تھا بغیر قلم کے ادھر بغیر قلم کے لکھو میرے حضرت کو جو تعلیم اللہ نے دی کس کے ساتھ وہ قلم کے ساتھ بغیر قلم کے بغیر قلم کے یہ بھی آ گیا کلانسان علیہ اللہ یہ شکوہ ہے ناشاکر انسان کا انسان کو چاہیے کہ اللہ کے یہ انعامات تھے اس کے اوپر کہ قلم کے ساتھ تعلیم دے اور طریقے پہ تعلیم دے انسان کو شاکر ہونا چاہیے نہ کہ نہ شاکر ہے ناشاکر شاکر انسان کا شکوہ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 باوجہ اس کے کہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو غنی سبب مر انب کرو جا آگے علاج مرض ہے اے انسان قیامت کو یاد کر یہ علاج مرد یہی ہے کہ قیامت کو ہم یاد کریں نہ فکر آخرت ہو علاج ہو جاتا ہے پھر یہ دنیا کا گھمنڈ کیا ہو جاتا ہے فد. علاج مرض بے شک تیرے رب کی طرح لوٹنا ہے تیرا یہ ختم ہو گیا جی میرے محترم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 لڑنے کے لیے ایسے گیا اور پھر پیچھے بھاگا کس نے گو تو بھاگا تو ہوئے سردار مکے کا کہنے لگا آگے آگ کی خندہ نظر آئی میں جو جا رہا تھا آگے کیا تھی آگ کی خندہ نظر آئی اور وہاں کچھ پر پروں پر والی مخلوق تھی فرشتے تھے اس لیے میں بھاگا رہا تھا پر کیا دیکھا تو نے اس شخص کو جو روکتا ہے میرے بندے کو جب نماز پڑھتا ہے آر ایتا واجہ ای واجح تاجم نمبر ایک لکھو کہ میرا بندہ نماز پڑھتا ہے نماز سے روکتا ہے کوئی برا کم تو نہیں کرتا نا یہ واج تاجم نمبر ایک آر ایتا انکان الخا واج تاجم نمبر دو پھر یہ دیکھو جس کو روک رہا ہے وہ ہدایت پہ ہے کس پہ ہے اور تقوا کا حکم کرتا ہے اور جو روکنے والا ہے پکا بےمان ہے مقذب ہے تو یہ ساری چیزیں وجہ تعجب ہیں نا جس کو روکتا ہے وہ متقی ہے اور عامر بھی تقوی ہے اور روکنے والا پکا بیمان ہے یہ ساری چیزیں وجہ تعجب ہیں اور ایتا وجہ تعجب نمبر دو کیا دیکھا تو نے مخاطب اگر ہے روکا ہوا شخص کہاں نہ کری چلے کو من ہی من ہی کون تھے حضرت ہے نا روکا ہو شادو پر ہدایت کے یا حکم کرتا ہے تقوا کا اور ایتا وجہ تھا جب نمبر تین کیا دیکھا تو نے اگر جٹلاتا ہے یہ نہ ہی روکنے والا اور حق سے منہ مو موڑتا ہے تب اللہ علم یا عالم کیا نہیں جانتا ہے روکنے والا کہ بے شک اللہ دیکھ رہے ہیں کلّ علیہ ہے یہ تخویف ہے اس کے لیے اس کو ہر ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا البت اگر نہ رکا لانسفاََََََََََََََََ البتہ ضرور گھسیٹیں گے اس کو اللہ صاً ہے نون تاكير خفیفہ لیکن نون کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ رسم الخط ہے اس کو کہتے ہیں مصحف کریم کا رسم الخط مصحف کریم کون تھا وہ حضرت عثمان کا قرآن رضی اللہ تعالى عنگا مصحف کریم كے رسم الخط یہ ہے البتہ گھسیٹیں گے اس کی چوٹی سے پکڑ کے آج کا لوگ کہتے ہیں اسی کو ڈاڑھی سے پکڑو وہ داڑھی کی بات ہے چوٹی کی ہے تو آپ معلوم ہے یہ جو چوٹ رکھاتے ہیں نا انگریز کاندھے اسی چوٹ سے پکڑیں گے ہم تو داڑھی رکھاتے ہیں ہاں ارے آپ پکڑیں گے اس کو چوٹ سے ناسیت انقاذ یہ جو چوٹی ہے جھوٹی خاتیہ بدکار گنہ گار وہ گناہ گار کی چوٹی بھی کیا ہوتی ہے بیڑی بری ہوتی ہے پھل دو و نادیاہ پر چاہیے پکارے اپنے اہل مجلس کو یہ بھی ابو جہل نے کہا تھا کہ میری مجلس بڑی ہے میں ان کو پکاروں گا تیرا مقابلہ کروں گا حضور کو کہا اللہ نے بنا پکارے اہل مجلس کو سند اس ہم بھی پکاریں گے دو کے فرشتوں کو یہ ذرا غور کریں جی کہ سند او ہے نا فل ید تو مجزوم ہے امر ہے لیکن سناد وہ کیا ہے یہ مجزوم ہے کہ تو سناد او ہے جازم دینے والا کوئی نہیں تو یہاں واو نہیں لکھی گئی اس کا جواب ہی وہی ہے کہ مصاف کریم کا رسم الخط کی طرح ہے پکارے کہ ہم دو ذاخر فرشتوں کو کل لا ہر نہیں اس کو یہ کام نہ کرنا چاہیے تھا لیکن اے میرے محبوب توتے اصول کامیابی اس کا کہا نہ مانو بس جو وقت ترے تین چیز ہیں نا لاتے نمبر ایک بس جو دو وقت کا, کا قرب حاصل کر یہ میرے عزیز کیا آ گیا انسان کے لیے کون سا نصاب تعلیم آ گیا قرآن ایک قرآن اب میں رب ٹھیک ہے نا اب نصاب تعلیم کی عظمت بیان ہو رہی ہے کہ نصاب تعلیم بڑا اونچا نصاب ہے اسلام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 یا صاحب الجمال سید البشر من اسلام ڈاٹ